اور اللہ ہی کے لیے ہے اس ہے اور زمے کی سلطنت جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے